جان ایلیا شام ہے اور دل بہت بے آرام ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے جذبات کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی نفرت اس گفتگو کا خصوصی موضوع تھی میں نے اس گفتگو سے بہت استفادہ کیا انسان فطرت کی لاکھوں برس کی ریاضت کا حاصل ہے فطرت انسان کی صورت گری کی منصوبہ بندی میں لاکھوں برس تک رد و بدل کرتی رہی ہے اور تب یہ راست قامت دو پایا وجود میں آیا ہے میں کبھی کبھی بڑے دکھ کے ساتھ یہ سوچتا ہوں کہ یہ دو پایا کس قدر بدبخت جاندار ہے اور بدتینت بھی اس کی بدبختی اور بدتینتی کا سب سے بڑا ثبوت وہ جذبہ ہے جس مجرمانہ ترین جذبے کو نفرت کہتے ہیں یہ جذبہ ایک انتہائی مہلک بیماری ہے اور عجب کا مقام ہے کہ مذہب علم اور فلسفہ بھی اسے اس بیماری سے نجات نہیں دلا سکے نفرت انسان کی سیرت بلکہ فطرت بن چکی ہے انسان ہونا یعنی اشرف المخلوقات ہونا میرا انتخاب نہیں ہے یہ تو فطرت کا ایک جبر ہے اگر فطرت میری ماہیت تجویز کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھتی کہ تو حیوانوں کی کون سی نو کا فرد بننے کی خواہش رکھتا ہے تو میں شاید یہ کہتا کہ مجھے مور فاختہ کبوتر یا قاض بنایا جائے مجھے کاضیں بہت پسند ہیں یہ منظر میرے لیے بہت ہی دلکش رہا ہے کہ شام ہو رہی ہے موسم گرما کا سہن ہے اور کاضیں مختلف ہندسی شکلیں بناتی ہوئی جنوب سے شمال کی طرف پرواز کر رہی ہیں اور میرے احساس وجود کا ایک عجیب سا طور ان کے ساتھ پرواز کر رہا ہے شاید آپ کا بھی یہ تجربہ ہو کہ کاضوں کی پرواز کے دوران نیلگوں فضا میں ایک عجیب سا جمال اور ملال اور ایک عجیب سی ہم آہنگی کا جاویدہ آہنگ بہتا ہوا محسوس ہوتا ہے بات نفرت کی ہو رہی تھی نفرت ذہن کی ایک انتہائی بے ہنگم نا ہم آہنگی کی مولک ترین کیفیت ہے یہ انسان کے ذہن کا سب سے زیادہ زہریلا ارضہ ہے نفرت کا تو لفظ ہی ایک بہت قابل نفرت لفظ ہے اس لفظ کا نون نحوس کا نون ہے اس لفظ کی فہ فتنے اور فساد کی فے ہے اس کی رے رضالت کی رے ہے اس کی تے تباہی اور تباہ کاری کی تے ہے ایک زمانے میں حیضہ تپ دق اور چیچک ناقابل علاج بیماریاں تھیں اور چیچک تو ہلاکت کی دیوی تھی اسی لیے اسے ماتا کہا جاتا تھا اور تعاون تو امراض کا فرعون تھا اور اسے موت کے قہرو و جبروت کے دیوتا کی حیثیت حاصل تھی اپنے زمانے کے حکیم جالیموس اور حکیم بکرات اس کے قہرو و جبروت کے سامنے عاجز تھے لیکن چند مستثنی مثالوں کو چھوڑ کر اس عہد کی طبی دانش نے ان بیماریوں پر پوری طرح قابو پا لیا ہے یہ بات کتنی اداس اور مایوس کر دینے والی بات ہے کہ انسانی دانش اپنی تمام تر مجز نمائی کے باوجود سب سے زیادہ محیب اور مہلک بیماری یعنی نفرت کا علاج کرنے میں آج تک بری طرح ناکام رہی ہے انسان میں زندہ رہنے کی خواہش کے ساتھ ہی مرنے کا بھی ایک بہت پیچیدہ رجحان پایا جاتا ہے انسانوں کی باہمی محبت زندہ رہنے کی خواہش کی علامت ہے اور ان کی باہمی نفرت مرنے کی خواہش بلکہ مرنے کی شہوت کی علامت میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت زندگی اور زندگی دوستی کا استعارہ ہے اور نفرت موت اور موت پسندی کا یہ ایک قابل شرم اور المناک حقیقت ہے کہ آج کا انسان بھی اپنے تمام تر علم اور تہذیب کے باغف طرح طرح کی نفرتوں غلیز نفرتوں میں مبتلا ہے لسانی نفرت نسلی نفرت مذہبی نفرت وطنی نفرت اور تہذیبی نفرت ایک زمانے میں یا یوں سمجھ لو کہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے چند سال بعد تک نفرتوں کی اتنی قسمیں نہیں پائی جاتی تھیں جتنی قسمیں آج یعنی علم اور تہذیب کے سب سے زیادہ ارجمن دور میں پائی جاتی ہیں ایک اس قدر حیران کن اور ملالنگیز حقیقت ہے کہ انسان اپنے انتہائی شاندار اوج اور عروج کے عہد میں شاید پہلے سے کہیں زیادہ کٹل اور سینہ زور ہو گیا ہے سوچنا یہ ہے کہ ان انواع و اقسام کی نفرتوں کو جنم دینے اور پالنے پوسنے والے لوگ کون ہیں وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے زبان اور تہذیب کے نام پر مختلف گروہوں کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا ہے یہاں میں اپنی گفتگو کو پاکستان کے دائرے میں محدود رکھ کر اپنے احساس کا یا اپنے نفس کی اذیت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے زبان اور تہذیب کے نام پر مختلف گروہوں کے درمیان زہرناک نفرتوں کو فروغ دیا ہے وہ عوام میں سے نہیں ہیں خباس میں سے ہیں بات کو ہیر پھیر سے کیا کہنا سیدھی اور سچی کھری بات یہ ہے کہ وہ اس بدبخت ترین ملک کے شاعروں ادیبوں عالموں اور دانشوروں کے زمرے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اس زمرے کے کوئی کم تعداد لوگ نہیں ہیں یہاں یہ بات پوری طرح جان دی جانی چاہیے کہ اس ملک کے عوام نیز عوام الناس کا جرم اور جنایت کے اس کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کہیں یہ لوگ بھی اس کاروبار اور بیوپار میں لگ جاتے تو یہ ملک باقی ہی نہ رہ سکتا یہی تو وہ اعلی مرتبت اور سامی منزلت لوگ ہیں جن کا ہر گروہ سے زیادہ احترام کیا جانا چاہیے ایک عام آدمی کا ایک مزدور کاریگر اور کسان کا اس بہودہ بحث سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ سندھ کی تہذیب زیادہ قدیم ہے یا سمیری تہذیب پہیہ بابل کی ایجاد ہے یا اعلام کی آگے چلیے وارث شاہ بڑے شاعر تھے یا شاہ لطیف میر تقی میر بڑے شاعر تھے یا خوشحال خان خٹک ہماری تہذیب کے نمائندے صرف اسی قبیل کے افراد کے درمیان موازنہ فرمائی تک محدود نہیں رہتے ان کی قوم پرستی یا قومیت پرستی کی معاملہ فہمی اس نو کے بہت اہم قضیے بھی فیصل کر لینا چاہتی ہے کہ سلطانہ ڈاکو زیادہ جیالہ تھا یا مبین ڈاہری تہذیب اور نفرت میں تضاد پایا جاتا ہے یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے اگر کوئی شخص تہذیب کے تنوع کی بنیاد پر یعنی تہذیبوں کی گوناگونی کی نسبت سے انسانوں کے درمیان تفریقا پیدا کرتا ہے تو وہ شخص ہرگز دانشور نہیں ہو سکتا اسے صرف ایک لقندر اور لفنگا سمجھنا چاہیے اگر تہذیب اپنے صحیح و نصب مفہوم میں تہذیب ہو تو پھر وہ دانش کا سمرہ ہے اور دانش انسانیت کے رشتے کو جوڑتی ہے توڑتی نہیں توڑ ہی نہیں سکتی ورنہ اسے دانش نہیں کہا جائے گا پھر وہ بے دانشی ٹھہرے گی اور ہمیں اور تمہیں بے دانشی کی بیہودہ کیشی اور بےحدہ کوشی کے خلاف نفرت کے خلاف فیصلہ کن لڑائی لڑنا ہے